يرى الذين انعمت عليهم وغادر المخبول عليهم ونضر لد امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا على وسلموا تسليما پانی رکھیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ والہ وسلم صلو اللہ علی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ فینا ننجو بک الدنيا و درواتھا و من علومک علم اللوح دعاء إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلف كلهم محمد سجد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولا يصلي وسلم دائما أبدا یبی کا خیل خلوق کلی ہمی ایک دفعہ تمامی حضرات محبت کے ساتھ برگا چلیم السلام علیہ اللہ حمد و سلاد کے بعد معزز سامعین عین کرام رفیقان ملت تمام تاریخ اور تمام محاصل و مقامی صرف اور صرف اللہ وحدہ حل شریف کے لیے ہے معزز سامعین کرام ددش کل آپ حضرات میں سر لقمان تک کی اجمالی تشریح اور اس کی تفصیل سما سرمائی اور خصوصاً پلو میں پانچ چیزوں کی علم کی بحث اس کی تشریح اور اس کی توضیع آ میں نے مفصرین کی زبانی سواج فرمائی اور خصوصا میرے حدیث صلی اللہ مل و سلم کے لکھنے کے مسئلے پر ایک اہم اور ایک مختصر کی توضیع بھی آپ نے سواف فرمائی آج جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے زیر بحث ہے وہ ہے سورہ سجدہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں توحید وحدانیت قیامت اور کافروں کے وہی تینوں اعتراضات کے مدلل طور پر جوابات پیش کیے گئے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک خاص چیز ہے جس کو بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں تنہیدن کہوں گا وہ آپ اپنے ذہن کی گوشم میں کریں بات چیت اپنے اصل کے لحاظ سے کبھی وہ حقیقت بھی ہوتی ہے اور کبھی مجاز بھی ہوتی ہے عربی زبان کے اندر یہ بات خاص طور پر ملہوم رکھی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم عربی زبان کو سیکھنے یا اس کے مفاہم کو سمجھنے کی ججو سے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے چند چیزوں کی ضرورت درپیش ہوتی ہے پہلی چیز تو عربی گرامر پر اس کو عبور ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنی اطلاعات تو اس کے پاس ہو کہ جناب جس سے وہ سیزے اور آرات کی تسیح کو معلوم کر سکے جس کو ہماری درس نظامی کی زبان پر صرف اور نو کہا جاتا ہے دوسری چیز اس میں جو ہے اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو اور آپ کو پتا ہے کہ جب الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے تو بولنے میں آسانی ہوتی ہے جس زبان پر بھی اگر آپ دور رکھیں اس زبان کے الفاظ اس کا ذخیرہ آپ کے دل کے اندر آپ کے سینے محفوظ ہوگا تو آپ جب بات کرنے پر آئیں گے تو وہ الفاظ ذہن سے ہو کر زبان کی طرف سے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو جس قدر الفاظ کا ذخیرہ ہوگا اتنے اچھے انداز میں آپ اس زبان میں تقریر کر سکتے ہیں سامنے والوں کو سمجھا سکتے ہیں سار چیز گرامر بھی ضروری ہے تیسری چیز عربی زبان کے اندر یہ ہے کہ عربی طرز عمل کو اپنانا کہ جب وہ کسی لفظ کو کہتے ہیں تو اس سے وہ کیا معنی لیتے ہیں ایک ہی لفظ کو جب کسی اور سٹائل سے الفا سے کہتے ہیں تو اس کو دوسرے معنی سے لیتے ہیں تو المختصر ان کے طرز کو ان کے انداز تکلم کو ان کے لچک کو حاصل کرنا جس کو بلاغت کہا جاتا ہے فتاحت کہا جاتا ہے یہ عربی زبان سے آشنائی کے لیے سمجھنے کے لیے بہت اشد ضروری ہے جس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ آدمی بہت بڑا شیر ہے تو شیر سے کیا مراد کیا وہی درندہ جو جنگلوں میں پایا جاتا ہے وہ مراد ہے نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت شیر ہے اس کا مطلب ہے کہ آدمی بہت مادھو ہے یہ ہم کہتے ہیں تو اب لفظ شیر اب اس آدمی کے طرف منسوخ کیا گیا اور مانا لیا گیا کہ یہ بہت بہادر ہے اب یہی نفز شیر وضاح کس کے لیے کیا گیا تھا ایجاد کس کے لیے کیا گیا تھا اس حیوان مختلف کے لیے اس درندے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا اس جنگل میں پایا جاتا ہے اس کی ایک مخصوصیت ہے شکل ہے اس کی ایک شکل ہے اس, ایک شکل ہے اس کا ایک معیار ہے اس کے لیے نفظ شعر وضاح کیا گیا تھا ٹھیک ہے شیر اسد اس لیکن اس جانور کے لیے لفظ استعمال کیا گیا جا. اسی جانور کے لیے لفظ پیمان کیا گئے جا. اسی جانور کے لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس جانور کے جا. اندر سب سے بڑی شفت جو ہے وہ سجاعت کی ہے وہ بہادر ہونے کی ہے تو اب اسی لفظ کو جو یہ لفظ جانور کے لیے ایجاد کیا گیا تھا اس حیدان مختلف کے لیے چیر پھاڑ کرنے والا اس دنجے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا لیکن جب یہ لفظ اس حقیقت کے معنی سے ہٹا کر کسی اور شخص کے لیے استعمال کہا جا, کیا جائے اور اس سے تمام اس کی خوبیاں مراد نہ ہو بلکہ اس لفظ کے کسی ایک معنی کو لے کر کسی ذات کی طرف مخاطب کرنا ہو کہا جائے کہ جناب یہ فلاں آدمی جو ہے یہ بہت ہی بڑا بہادر ہے یعنی شیر ہے تو شیر سے مواد اب اس کو درندہ نہیں کہا جائے گا اب اس کو جنگل میں رہنے والا وہ جانور نہیں کہا جائے گا بلکہ یہی لفظ جب اس جانور کے استعمال ہو رہا تھا تو وہ حقیقت کے بارے میں تھا اب اس سے غیر استعمال ہو رہا ہے تو مزاجر استعمال ہو رہا ہے اور اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس طرح شیر کے اندر ایک صفت بہادری کی اسی طرح یہ آدمی بہادری تو ایک لفظ حقیقت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہی لفظ مزاق کے لیے استعمال ہوتا ہے حقیقت کے لیے کم استعمال ہوگا کہ جس شے کے لیے اس لفظ کو وبا دیا گیا ہو اور جب وہ لفظ اسی شے پر بولا جائے گا تو حقیقت ہوگا اور اس کے غیر پر بولا جائے گا تو مزاق ہوگا جس طرح لفظ شعر ہے جب اس جانور کو بولا جائے گا تو حقیقت ہوگا اور کسی انسان کے لیے بولا جائے گا تو مجاق ہوگا ٹھیک اب اسی کے انسان میں آپ کے سامنے ہمارے اصول کتابیں اللہ صاحب سزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بے شمار کتابیں ہمارے مدارس کے پڑھائی جاتی ہے درس البلاغا وغیرہ بے شمار کتابیں تو بلاغت کا یہ زبردست قسم کا قاعدہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ امبط اللہ البکلا اللہ تعالی نے سبزہ اگایا اللہ تعالی نے سبزہ اگایا اب بات بالکل صحیح ہے کہ جناب اللہ رب العزت نے سبزہ اگایا ہے لیکن ایک شخص آپ نے یہ کہتا امبطر رتی البکلا بہار کے موسم نے سبزہ اگایا اب باتیں دونوں درست ہیں وہ جو کہہ رہا ہے اللہ نے سبزہ اگایا وہ بات بھی صحیح ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ باہر کے موسم نے سبزہ اگائے یہ بات بھی صحیح ہے لیکن یہ بات جو دوسری جو ہے کہ باہر کے موسم نے سبزہ اگایا یہ بات جب صحیح ہوگی کہ جب کوئی یہ بات مومن کرے کیونکہ یہ کہنا کہ امبط اللہ اس کہ سبزے اللہ نے اگائے اللہ نے سبزہ اگایا تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ سبزہ اگانے والی رات اللہ کی ہے لیکن یہ بات بھی آپ مانے نہیں رہ سکتے کہ جب تک بہار کا موسم نہیں آئے سبزہ نہیں اگتا تو لہذا اگر پیش یہ کہتا ام بکرا ربی البکرا باہر کے موسم میں سبزہ اگایا تو یہ بات بھی درست ہے لیکن اگر کوئی مومن کہے تو درست ہے کوئی کافر کہے تو درست نہیں اس لیے کہ کافر اللہ کے شبا کچھ اور چیزوں کے اندر بھی خدائی سے مانتا ہے لیکن اگر کوئی مومن کہے کہ بہار کے موسم میں سبق سبزہ اگایا شبق تو تریباً ڈاکٹر نے مریض کو شفا دے دی اگر یہ کلمہ کہنے والا مومن ہوگا تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا علماء فرماتے ہوئے مومن ہی رہے گا کیونکہ مومن کی زبان پر اکثر لفظ مجازم استعمال ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ ڈاکٹر نے شفا دے دی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر خدا ہے بلکہ شفا کے لفظ اگر خالد کی طرف منسوب ہو جائے تو حقیقی معنی میں ہوگا بندوں کی طرف آ جائے تو مزاجی معنی میں ہوگا اسی طرح بہار کے موسم میں سبزہ اگایا اور یہ مثال کہ اللہ نے سبزہ اگایا اگر کوئی مومن یہ کہے کہ بہار کے موسم میں سبزہ اگایا دیکھو بہار کا موسم آیا تو سبزہ اگنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہار کا موسم جو ہے وہ سبزے کا خالق ہے بلکہ سبب اور ایک ذریعہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس سبق کو پیدا فرمایا ہے تو اگر کوئی مومن یہ کہے کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا تو علماء فرماتے ہیں اس مومن کی تصویر نہیں کی جائے گی کیونکہ مسلمان کی زبان پر اگر مزاج ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے ہی سبزہ اگایا ہے اور یہ سبب بھی اللہ ہی پیدا کر رہا ہے ربی کے موسم کو بہار کے موسم کو تو یہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا یہ مثال مزاجی ہے اور اللہ نے سبزا اگایا یہ مثال حقیقی نے جب تک ہم ان دونوں فرق کو نہیں سمجھیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا کیونکہ بے شمار قرآن میں ایسی مثالیں ہیں کہ جو حقیقت پر مجاق کی ہے اس طرح کی دیکھیں, دیکھیں, دیکھیں, دیکھیں, دیکھیں قرآن کی آیت آ رہی ہے مجھے بتائیے موت کون دیتا ہے مل کر کہ کون دیتا ہے اب دیکھیں اللہ رب العزت موت دیتا ہے سور فل فرماتا ہے حبید قل کہہ دو حبیب کہو کہ لوگوں تمہیں ملک الموت موت دیتا ہے اور جس کو ہم نے تم پر نافذ کیا ہے اب دیکھو موت دینے کی نظرت حضرت ابراہیل موت دیتے ہیں موت تو نہ دیتا ہے لیکن اللہ فرماتا کو یہ توقع ملک الموت کہ تمہیں فوج تمہیں موت دیتا ہے تمہیں مارتا ہے کون ملک الموت تو مارنے والی ذات اللہ کی ہے موت دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن دیکھیے یہاں پر موت دینے کی نسبت ملک الموت کی طرف کی گئی ہے تو ذرا اس کے قاعدے کی طرف کیجیے چلیں اور سوچیں کہ جب موت دینے کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو وہاں پر حقیقی معنی ہوگا اور جب بندوں کی طرف کی جائے گی تو مجازی معنی ہوگا جب تک ہم حقیقت اور مجاز کو نہیں سمجھیں گے تو لگے گا کہ قرآن خود شیر کی دعوت دے رہا ہے معاذ اللہ ایک طرف موت کو اللہ دیتا ہے لیکن یہاں پر کہا گیا جناب ملک الموت موت دیتے ہیں تو اس کے مراد یہ ہے کہ ملک الموت جو موت دیتے ہیں یہ لفظ ان کے لیے مجازن کہا گیا ہے موت تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن ملک الموت کی ذات حد بنتی ہے اس کو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے اگر کوئی کہے یا رسول اللہ مدد تو یہ مدد کے لفظ اس کی زبان پر مومن کے زبان پر حقیقی نہیں ہوگا کیونکہ مومن رسول اللہ کو خدا نہیں کہتا بلکہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ مدد اللہ کرتا ہے اور یار رسول اللہ مدد کہنا مجازن ہے جس طرح کا یہ کہنا کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا گیا کے طبیب نے مریض کو سکھا دے دیا ملک الموت موت دے دی رسول اللہ نے مدد کر دی आ, یہ مزاجی نزبت ہے جب تک کہ اس کو ہم نہ سمجھے تو کئی قرآن کی آیتیں آپس میں گویا کہ متصادم ہو جائے گی اور کسی مومن کو اللہ رب اللہ ایسے فہم سے محفوظ ہمارے دیکھیں دوسری آیت میں پیش کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے ٹھیک ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیے یہاں پر شفا کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے تو اس نسبت کو کیا کہیں گے حقیقی یہ نسبت کیسی ہے حقیقی ٹھیک ہے اب بخاری جیدیس, مسلم جیدیس کی طرف آئے صاحبہ اکرام سرکار اسلام کے ڈبے کو دھوتے ہیں اب دیکھیں حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں ارام مریف کو فو وہی شفا دیتا ہے لفظ شفا پر غور کریں وہی شفا دیتا ہے اب حضرت آتما بنت کے روپے کیا کہتی ہے ہم سرکار کے جب کو دھوتے کیوں؟ تاکہ ہم اس سے شفا حاصل کریں اپنے مریضوں کے لیے تو اب دیکھیں یہاں پر جب کی طرف بابر جمع متقل کا شکار ہم اس سے شفاق طلب کریں کس سے سرکار کے جبے سے ادھر حضرت بائن کیا کہہ رہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو سفا کون دیتا ہے اور یہاں پر شادیاں کیا کہہ رہی ہیں شفا کس سے طلب کی جا رہی ہے تو تم نے شریعت کو زیادہ سمجھا یا سرکار کے خاص نے زیادہ سمجھا اب انہوں نے جو یہ نسبت سرکار کے ڈبے کی طرف کی تو یہ نسبت کیا ہے مجازی اور جو حضرت ابراہیم نے کی تھی وہ کیا ہے تو کوئی کہے غوث پاک نے بیٹا دیا تو نسبت کیا ہے مجازی داتا صاحب نے میری مدد کی نسبت کیا ہے کیونکہ مومن کے کی زبان پر مجاق ہوتا ہے اس کا یہ مقصد نہیں مارتا کہ داتا کوئی خدا ہے غوث کو ہی خدا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ بہار کے موسم میں آنے کے لیے گویا کہ سبدہ اگنے کے لیے بہار کا موسم سبب بنا تھا تو اس مدد کے لیے اس بیٹے کے لیے یہ سبب بنا ہے تو یہ مجازی نسبت ہے جب تک کہ ہم اس چیز کو ملحوظ نہ رکھیں تو بے شمار چیز آپس میں گویا کے لڑ جاتی ہے اور بالکل گویا کہ بھیڑ بن کر یہ کلمہ کرنا اللہ کے سوا کوئی بجھنے. تو کس نے منع کیا نہیں کر سکتا لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ اللہ نبیوں کو اختیار نہیں دیتا تم یہ تو بتاؤ تم بات اس میں ہے کہ اللہ نبیوں کے اختیار نہیں دیتا کہاں پر لکھا ہوا ہے بولے نہیں بس اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مدد ماننا شرک ہے میں نے کہا ظالم شخص اگر تو یہ کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مدد ماننا شرک ہے تو ان اخاط کا کیا ہوگا کہ جن کے ہاتھ کر جاتے پاؤں کر جاتے مستفادی کروا لے تھی کسی کی آنکھ نہیں ہوتی سرکار نے لی جا چکی ہے انڈے تھے جس پر میں نے پاور دیا وہ سخت زہریلے تھے وہ جب میرے تلوے پر لگے تو میری آنکھوں کی بنا چلی گئی اور اب تک یہ حال ہے اب جیسے مصنف کی صحیح حدیث ہے سرکار نے سہبو کو دونوں ہاتھوں سے ایسا پکڑا شبھانندہ اور اپنے قریب کیا اور عبادت میں آپ ہے پھوک ماری اور جب سرکار نے اس کی آنکھ میں پھونکا تو پھونک کے درمیان سرکار کے لعاب کے زراعت نکل رہے تھے وہ زرات جیسے صحابی کی آنکھوں پر پڑے آپ کو سن سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ صحابی کو کیا کہو گے تو مدد لے رہے صحابی چھوڑو نبی کو کیا کہو گے تو مدد کر رہے ہیں نبی کا کام تو شرکت آٹنا ہوتا ہے اب گولہ کہ سرکار مدد کر کے مادن کو شرکت ہے رہے عظم اللہ نبی تو معصوم ہوتا ہے ایسے رب سے پاک ہوتا ہے تو جب تک ایسے ڈھانگری اور ایسے ہر بھری کی توپی ہم اتار کے نہیں رکھیں گے اور تاثب کا عینت نہیں اتاریں گے امت کے اندر صلاح کی فضا برتا نہیں ہو سکتی اور میں یہ پھر بھی کہوں گا کہ مومن کے لیے خدا کے واسطے ایک مسلمان کے لیے ایک طلبہ راہ کے لیے چاہے جتنا گناہ ہو اس کے لیے حسن رکھو کہ وہ کسی کو خدا نہیں کہت. کوئی مسلمان کسی کو خدا نہیں کہتا چاہے وہ کسی بھی حرکت کا مرتکب ہو وہ کسی کو خدا نہیں کہتا اور پھر اگر وہ کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہو تو ہم اس کے معافی زمین کو تھوڑی جانتے ہیں اس کے دل کے رات کو نہیں جانتے اور آپ مولانا تو فتوے دیتے رسول کو دل کی خبر نہیں تو آپ کو کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ ہر مسلمان پر پرشق اور قخر کے فتویوں کی گویا کہ تو باری آپ کر دیتے ہو تو مختصر میرے عزیز میرے رفیقو کو یہ کہ حقیقت اور مزاق کی مثال اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی اور قرآن کے مثال ہم سمجھنے سے آ رہی ہو جائیں گے اس کے شمار قرآن کی آیتیں آگے آئیں گی. اب دیکھیں مدد کرنے والا کون ہے بتائیے اللہ اللہ لیے مدد کرے گا آپ کے ساتھیوں نے کہا ہم کی مدد کریں گے اللہ کے تو حضرت عیسیٰ جو مدد طلب کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہاں پہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کس نے انکار کیا کہ اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں اور اگر اللہ کے علاوہ یہ مدد جو ہم بیان کریں گے شرک ہے تو آگے چل کر قرآن خود کہتا ہے استعین و بستر و قلعہ نماز سے مدد مانگو نماز دو خدا نہیں سبر مانگو، سبر بھی خدا نہیں گے صبر سے مدد نہ صبر بھی خدا نہیں گے یہ بھی مخلوق ہے ٹھیک ہے جب مخلوق کے ایک سر سے مدد جائز ہے تو آقا تو مخلوق کے شہنشاہ ان سے مدد کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پھر چل کر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا آخش بھی مولا میرے بھائی ہارون سے میری مدد کی. حضرت علیہ السلام سے مدد مانگی حضرت علیہ السلام قرآن کہتا ہے اور یہاں پر حضرت علیہ السلام کہتے کہ کون ہے میری جو مدد کرے گا اللہ کے لیے تو آپ کے ساتھ نے کہا کہ ہم ہے جو مدد کریں گے اللہ کے لیے تو بعد لوگ کہتے ہیں ہاں یہ مدد جائز ہے یہ مدد جائز ہے ہم نے کہا دیکھا پہلے آپ متلقن ساری مدد فراہم کہہ رہے تھے لیکن الحمدللہ ہمارے ذرائع سے آپ بھی مطمئن ہے کہ جائز ہے مدد کہتے ہیں کہ وہ کون سی مدد ہے جو شرک کا وہ معاف ہوی مدد ہم نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے بولے وہ مدد جو اسباب سے بنا ہو مثلاً اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور کہاں مجھے بخار ہے تو مدد تو آپ نے مانگی لیکن اسباب کے تحت اس نے آپ کو دوائی دی دوائی آپ نے کھائی اور دوائی کھانے کے بعد آپ کو شفا مل گئی تو ایسی مدد جائز ہے لیکن ایسی مدد کہ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے کہا ڈاکٹر دوائی کے بغیر مجھے شپا دے تو ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے میری ٹائی اور میرے رمال اپنے منہ پر ماں تو شپا ہو جائے گی وہ یہ اسباب شہد سے ہے ہمارے آج کل کے جواب سے حد کرے تو کہا ایسی مدد صرف ہے میں نے یہ بھی کہی ہے اگر ایسی مدد صرف ہے تو کیا خیبر کے وقت خدر چلی گئے ہیں آنکھ درد کر رہی ہے سرکار نے لواب ڈالا اسی وقت صحیح یہاں پر اندھے آدمی کے آنکھ میں لواب ڈالا اسی وقت صحیح کٹے ہوئے ہاتھ پر لواب لگایا اسی وقت صحیح حضرت رقا کا بھی مسلم شریف کے ریس ہے سرکار نے حضرت جنگ بدل کے بات ہے کتا بن مہمان کی جو آنکھ بڑھ گئی تھی سرکار نے سمیت کر اس جگہ پر لگا اسی وقت لابھ لگایا تو ہمارے ارد کے اندر کوئی ایسی مدد کر سکتا ہے آج اگر کسی مولانا صاحب کی آنکھ چھوڑ بھی جائیں اور دوسرے مولانا کو کہیں کہ جناب جوڑ دیں تو جوڑ سکتے ہیں نہیں یہ اسباب ہے نہیں بلکہ اگر جوڑنے کی بھی کوشش ہوگی تو ڈاکٹر پرچی کاٹے گا پھر ایکس را ہوگا پھر فلانا ہوگا پھر آپریشن ہوگا یہ اخباب ہے لیکن ڈائریکٹ جا کر کے نا میری آنکھ جوڑ دے یہاں کو اسباب ہے اور میرے آکا نے یہی بڑھ کے دکھایا کہ تیری آنکھ کیسی گئی کہ دور سانپ کے اندر پر پاؤں رکھ دیا تھا آخیں چلی گئی تھی پہنچے اللہ نہیں چھا دیں یہ بھی تو سرکار علی سلاح السلام کے گھر دو منزلہ تھا اوپر گئے وہ کافر سویا ہوا تھا تلوار اس کے پیٹ میں ماری وہ تلوار گویا کہ آر پار ہو گئی اور گویا تلوار کو پھر نکالا اور جب اطمینان کر رہی ہے وہ کافی گویا کے مر گئے اپنے تلوار کو نیام میں رکھا پھر جلدی جلدی انچوں میں رکھے رات اندھی تھی آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے زمین میں ابھی وقت تھا جینے ابھی باقی تھے آپ سمجھے کہ زمین آ گئی آپ نے پاؤں پڑا اور گر گئے اس سے جو ہے کہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ نے اماما کھولا اماما کھولنے کے بعد پنڈلی کو ٹائپ کر کے باندھ دیا موجودی صاحب کہتے نبی کا کام صرف کتاب دینا اور نہیں ہم نے کہا صحابی کیا کہتا ہے اور توں کیا کہتا ہے اب دیکھیے شاہدی کو چاہیے تھا ندی کے پاس نہ جائے ڈاکٹر کے پاس جائیں کیونکہ ندی کا کام ہڈی جوڑنا نہیں ہوتا بکولا آپ کو ندی کا کام اٹھی جوڑنا نہیں ہو تو کسی اور کے پاس جائے لیکن سرکار کے پاس پہنچتا مسلم کا ریس ہے کہا حضور میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے لیکن ایسا ایسا مسئلہ ہوا سرکار نے کہا پنڈوی آگے کر پنڈوی آگے کہ یہی مسلم ہے یار یہی مسلم شریف کی ہے سرکار نے لاپ دہن لگایا پنڈری اسی وقت ڈر گئی وہی <laughs> کام جس سے وہ چل نہیں رہے تھے درد بھی گیا زخم بھی چھک گیا سب چیز ہو گئی نہیں کیا اگر یہ ماں فوکل نہیں ہے تو ٹھیک ہے کسی کوئی توڑ تو دوسرا مولانا اسی وقت جوڑ سکتا ہے کوئی ڈاکٹر جوڑ سکتا ہے جہاں اسپتال میں بھی اگر آپ جائیں تو پرچی دے گا ایکس ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا آپریشن ہوگا ایک, ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے بعد پلسٹر کھلے گا پھر بھی کہیں پتہ نہیں راڈ صحیح بیٹھا کہ نہیں بیٹھا تو یہ اخبار ہے لیکن چٹپن صبح مل جانا یہ ماسو کا اخبار ہے اور اللہ نے میرے حبیب کو یہ اختیار آ فرمایا جو اللہ اختیار دے تو کسی کا دل کی دکھے اللہ رب الزت میں سرگار کو فرمائے تو یہ حقیقت اور اور اللہ کے جواب کوئی کوئی نہیں کر سکتا بولے تم قرآن کے من کہتا ہے کون کیوں نہیں کر سکتا قرآن کہتا ہے کہ حضرت یاقوب کی دلائی چلے گئی تو حضرت یوسف نے کہا میرے الخولا بھلی ابھی بسیلہ میرے باپ کے چہرے پر دو آنکھ آ جائے گی اور جب قمیض لے جا کر حضرت تو یعقوب کے چہرے پہ ڈال دیا گیا کبھی قمیض بھی آنکھیں دیتی ہے کبھی سنا ہے کوئی نازینا کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا تو ڈاکٹر صاحب یہ اپنا شرط اتار کر میرے منہ پہ ڈال دو مجھے آنکھیں آ جائے گی کبھی ایسا ہوا ہے لیکن وہ نبیوں کی ذات ہوتی ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ارے جبریل کے گھوڑے کی تاپ جہاں پر پڑ جاتی ہے وہ مٹی حیات والی بن جاتی ہے تو نبیوں کی پہ شان اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کنی جب آپ نے اتار کر بھیجا حضرت یاسو کے چہرے پر ڈال کر ہٹایا گیا بنا سال حضرت علیہ السلام کہتے وہ, وہ ابری القماحول ابراسا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو کوڑ کے مرض میں میرے پاس لاؤ پچاس ہزار نابی نہ بینا ہو تو میں ہم سوری سے فرماتے ہیں ایک ہی دن میں آپ نے پچاس ہزار کو آنکھیں دی کوڑ کے مرض والے پر خبا بھاگ بھی کیا ہو جاتی شفا کیا موجودہ تھا یہ تو موجودہ تھا تو نے کہا معوزہ تھا تو کیا ہوا تو ہم بھی کہتے ہیں نبی کے ساری باتیں معوضہ ہوتی ہے اس لیے آپ نہیں کر سکتے نبی کر سکتا اور ولی کرتا ہے تو کرامت ہوتی ہے اگر معاوضہ تھا کہہ دو تب بھی آپ کی پھپا نہیں ہے اگر معاوضہ تھا تب بھی تو پتہ چلا کہ نبی نے کشپ کیا جب تو معوضہ بنا نبی نے کسب کیا تب بھی معاوضہ بنا چلو آپ معوضہ کہہ کر ہی مان لو کہ رسول اللہ مدد کرتے ہیں بطور معوضہ یہی فتوا دے دو رسول اللہ شفا دیتے بطور معا یہی فتوا دے دو اور الحمدللہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو ایسے عطا فرماتا ہے جو خاری سے علب ہوتے لوگ نہیں کر سکتے رسول ترک دکھاتا ہے ہم اس کو یہ کہتے آپ معاوضہ کہتے ہیں ہم بھی معاوضہ کہہ رہے ہیں آپ بھی فتوا دے دیں کہ یہ معوضا ہے شرفتاب صاحب بکھڑوی جو ہے وہ راہ سمت والے وہ یہی کہتے ہیں سارے معاذے والی ہری مدد پر پیش کرتے ہیں ہم نے کہا مدد کرنا ہی تو رسول کا معاوضہ ہے جاتی بات ٹانگ ٹوٹ گئی جوڑ دیا یہ مورجا نہیں تو اور کیا ہے آپ گویا کے پھٹ کر بہ گئی جوڑ دیا یہ مورجا نہیں تو اور کیا ہے اندھیری آنکھ میں پھونک دیا مورجا نہیں تو اور کیا ہے جابر عبداللہ رضی اللہ ربی اللہ کے چند کھجوروں پر سرکار بیٹھ گئے اور گویا کے وہ کئی ہزار گویا کے کلو کا بن گیا یہ مورجا نہیں تو اور کیا ہے حضرت ابو ہریرا کی جھولی میں آپ نے بے بانے کھجور کے ڈال دیے حضرت ابو ہریرا سرکار کے دور پر حضرت عثمان غنی کے دور پر وہ کھجور کھاتے رہتے ہیں اب حضرت عثمان غنی کا دور کب آیا ہے حضرت کے بعد حضرت بعد حضرت این, این حضرات میں کئی کئی حکمت کی گیلی میں, میں جس میں کھجور رکھتے ہیں سرکار نے اپنے ہاتھ سے دو خجور وہ خجور میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ حضرت غنی کے دور پر کھجور نکال کھاتے جاتے کھجور ختم نہیں ہوتی اور آخر میں جب انہوں نے تھیری کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا اور وہاں پر وہ بات ختم ہو گئی اور اسی طرح بخاری شریف ابھی سے سرات و سلام جب تناؤ فرماتے تھے تو بکرے کا گوشت نبی پاک علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے اور گویا خصوصاً اس کا بازو. اب ایک, بنایا گیا. ایک بکرے کے کتنے بازو ہوتے ہیں دو ٹھیک ہے کھانے کے وقت بخاری سے ایک بازو چاول میں سے نکالا اور ایک شادی کو دیا دوسرا سراب تیسرا چوتھا پانچواں نکالتے گئے ایک شادی نے تو ہو یہ کتنے کہا تو سوال نہ کرتا تو میں نکالتا جاتا اور دکھاتا جاتا میں جو دے رہا تھا وہ کھاتا جاتا تو تو گویا کہ یہ یہ مراسی اور یہ درجات اللہ نے سرکار کو عطا فرمائے ہیں اگر بندہ مخلص بن کر حدیث شریف کا مطالعہ کرے تو الحمدللہ اس کی آنکھیں بھی روشن ہو دل بھی روشن ہو وہ فرما اللہ رب للہ کی حقیقت سے ہمیں آشنا فرمائے اور آشنا الحمدللہ ہے ہم اللہ استقامت کو فرما درج اللہ اس کے بعد سورہ احزاب ہے آج دراصل میری طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے میں اس سورت کے متعلقات کو نہ دیکھ سکا کیونکہ خصوصاً اس میں سرکار کی چار بیٹیوں کا مسئلہ ہے ایک خاتم النبیین کی بحث ہے دو نورانیت کی بحث ہے تین اس صورت مبارکہ سورہ آزاد کی انشاءاللہ شاء اللہ نظیر تشریح میں کر آپ کے سامنے پیش کروں گا آگے والی سورت کی طرف میں چلتا ہوں وہ ہے سورہ سبا یہ مکی سورت کیونکہ کہ سور احزاب صورت ایسی ہے جس کی تشریح نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں درد کے ساتھ ایک ذاتی ہوگی کئی اہم ایمان سے متعلق سوالات سرکار کی چار بیٹیاں تھیں اہل سنت کے دلائل ہیں اہل کشی کہتے ہیں سرکار کی ایک بیٹیاں تھی جب ہم ان کی کتابوں سے ثابت کرتے تمہارے ملاؤ نے بھی لکھا کہ چار پہ آپ کے دادوں نے لکھا تو وہاں پر وہ چند اعتراضات کرتے ہیں جو بڑے موٹے موٹے کہ وہ حضرت سرکار نے تو وہ سرکار کی بیٹیاں نہیں تھی وہ حضرت حقیقت القبرا کی شادی دن سے پہلے ہوئی تھی نا تو تین بیٹیاں وہاں سے تھی تو سرکار گلی سلاد پسند جب نکام میں آئیں تو سرکار کی بیٹی سرکار کی سوتیلی بیٹی تھی وہ گویا کے اتنے جتنے وہ اقلی ڈھکوسلے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ کل اس کا جواب میں تشریح کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور صحیح کتابوں کے ساتھ اور انہیں کی مسلم کتابوں کے حوالہ پیش کروں گا تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تسلی بخش بیان ہو جس میں گویا کہ اہم کا مسئلہ ہے مرزا احمد کاجیال کے اور خصوصاً بانی مدرسہ دیوبند موری قاسم احمد صاحب نانوسی نے جو یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دل فر سرکار کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خا محمدی میں فرق نہیں آئے گا تو انشاءاللہ اس عبارت کا بھی میں تبدیلیہ اور اس کے متعلق ضروری بات آپ کے سامنے پیش کروں گا اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے درس میں اس بات کو جملش نہ دوں اور بہتر ہے کہ کل انشاءاللہ کتابوں کے ساتھ اصل کتابوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہو حوالہ جات پیش کروں گا دفدور رہ سبا کی ابتدا ہوتی ہے یہ مکہ شریف میں اس کا نظور ہوا ہے مکہ مکرمہ ہو وہی تین چیزیں قیامت کے دن اٹھانا اور قیامت کا برپا ہونا اللہ کی وحدانیت اور تحریر سورہ مبارکہ کے اندر دو جرل قبر نبیوں کا بڑے واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ایک والد اور ایک بیٹا ہے حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام میں چاہتا ہوں یہاں پر اس ان انبیاء کرام کے چند فضائل جو نے لکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں حضرت داود الا علی نبی علیہ السلام گویا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ رہے ہیں اور آپ زبور کے حافظ اور بڑے فصیح اللسان اور اللہ رب العزت نے آپ کی زبان اقدس پر اتنی چاشنی اور اتنی ستاعت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ہوا رک جاتی پانی رک جاتا پرندے رک جاتے حجر شجر سب چیز رک جاتی اور پہاڑوں کے اندر سے آپ کے لیے سبحان سبھان عملہ کی آواز جائے گا <سلام> یہ کرامات اور یہ موزات اللہ رب العزت نے حضرت داؤود علا نبی علیہ السلام کو تھا فرمایا حضرت داود علیہ السلام کی یہ شان اور یہ مقام تھا کہ جب آپ پہاڑ کو کہتے چل تو پہاڑ آپ کے اشارے سے چلنا شروع ہو جاتا اور جہاں پر آپ کہتے ہیں پہاڑ کو رک تو پہاڑ رک جاتا لوگ کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا ہے میں نے کہا جواب نہیں کر سکتے آپ بڑے بڑے پہاڑ کو دیکھ کر آپ کا دل دہل جاتا ہے ندی اشارہ کرتا تو چلنا شروع ہو جاتا ہے اب پہاڑ کا چلنا ہے کتنا بڑا معاوضہ ہے تو اندازہ لگائی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسا موجا ہاں تھا فرمایا دوسرا ایک اور معوضا جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ یہ کہ لوہا چائے جتنا بھی مضبوط ہو آپ اس کو ہاتھ میں پکڑتے تو موم ہو جاتا اور آپ اس کو جیسا چاہتے ذرا بنا لیتے جو چیز بنانا چاہتے آپ گویا کے آسانی کے ساتھ اس کو بنا لیا کرتے تھے یہ حضرت داعود علیہ السلام کا ایک بہت بڑا موجہ تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا مستقل روزہ رکھنے والے مستقل اللہ کی عبادت میں مستقل اور اللہ رب العزت کے تک گویا کے ہمیشہ راضی ہونے والے اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی خوبصورت اور اس وقت کے آپ بادشاہ بھی تھے اور بڑے مارو کے ساتھ اللہ رب مرقع فرمایا تھا لیکن کبھی ہی آپ نے رعایا کے مال میں سے کوئی چیز استعمال نہ فرمائی بلکہ خود لوہا جو آپ کے ہاتھ میں نرم ہوتا تھا نہ ہتوڑا مارنے کی ضرورت پڑتی تھی نہ آگ میں ڈالنے کی ضرورت پڑتی تھی آپ اس لوہے کو پکڑتے اس کا ذرہ بناتے ذرائع کو فرخت کرتے اس سے اپنے اہل و ویال کی بھی تربیت فرماتے اور دیگر اور مومنین کے لیے بھی آپ جو ہے سب کا اور خیرات اس میں سے کیا کرتے تھے آپ کے گھر میں آپ کے خاص نقط جگر حضرت سلیمان علیہ پیدا ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بھی وہی مقام عطا فرمایا گزشتہ کئی تقاریر کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور آپ کے کمال اور آپ کی حضیرت کی باتیں گزر چکی ہے لیکن یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو مقام بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت داود علیہ السلام نے بیت المقدس کی عمارت کو بنانا شروع کیا اور آخری وقت جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا کوئی ایسے اور شخص کو نافذ کر دے کہ جو یہ تیرا گھر ادھورا رہا وہ اس کو تکمیل کر دے گا اللہ رب العزت نے آپ کی دعائیں قبول کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پر نافذ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کو شروع کیا اور مفصرین پرماتب بیت المقدس کی عمارتوں کو جنات نے بنایا کیونکہ اتنے جلدی اور اس میں بڑے بڑے پتھر اس میں لگائے گئے اور اس قدر شجاعت کے ساتھ اس کو بنایا گیا کہ انسان اس کو دیکھے تو اس کا دل ڈہل جائے جناتوں کو آپ نے حکم دیا اور جنات گویا کہ اس کو جناتوں نے بنانا شروع کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر ایک سو دیس یا سو سے زیادہ تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کے متعلق دو کال ترپن سال ففٹی تھری یا پھر تریسٹھ سال سکسٹی تھری یہ دو قول ملتے ہیں علاما ماشاءاللہ مگر سو سے کم آپ کی عمر شریف تھی حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس میں عبادت کے لیے آتے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو دو دو مہینے تین تین مہینے تک ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ آپ کا بہت عظیم معاوضہ تھا اور اللہ رب العزت کی فرمان برداری کا یہ آپ کو عظیم شرط آتا ہوا تھا تو جب آپ عبادت میں مستقرک ہوتے دو دو تین تین مہینے تک تو جناب جو ہے اس وقت آپ سے ڈرتے بہت کیونکہ سے کیونکہ آپ کے تابع تھے تو لہذا وہ کام میں مصروف ہوا کرتے تھے جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا میری وفات کا وقت قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح تم نے مجھے سلامت رکھا اسی طرح مجھے سلامت رکھ جب تک تیرا یہ گھر مکمل نہ ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے نمبر پر آئے بیٹھے اور اپنے ہاتھ کے نیچے عقا لگایا لکڑی لگا کر بیٹھ گئی ہوں اور اس وقت آپ کی روح پرواز اور فرماتے ہیں سولہ مہینے تک آپ ایسی بیٹھے ہوں ہیں جسم پر کوئی چیز نافذ نہیں یہ اللہ کے نبیوں کا مقام ہوتا ہے اسماعیل زہلوی صاحب تقویت میں لکھتے ہیں جو انتہائی سوز اور افسوس نام اور انبیاء کے لئے کتنی بڑی گالی ہے لکھتے ہیں کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تقویت ہر گویا کہ تبلیغی جماعت والے اور گویا کہ ریمنڈ کی طرف جانے والے اگر آپ کے گھر میں موجود ہو تو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں غور کریں کہ جس کو آپ رحمت اللہ نے کیسی گالی دے رہا ہے کہ مر کر مٹی نہیں مل رہی اور آپ سائنس کے جب تجزیہ کریں آپ کو پتہ چلے چیز مر کر کیسی مٹی میں ملتی ہے مٹی میں جب ملتی ہے کہ جب اس کے اندر جراثیم جاتے ہیں اور وہ جراثیم کے اندر اتنے تاثرات ہوتے ہیں کہ وہ اندر کے جسم کو کھاتے ہیں کھانے کے بعد ان کا فضلہ ہوتا ہے وہ اتنا زہر کے مانے میں ہوتا ہے کہ جب وہ اندر ہی فضلہ کرتے ہیں تو اس فضلے سے یعنی جو اندر نجاست کرتے ہیں اس نجاست سے جسم کٹنا شروع ہو جاتا ہے ہڈی مٹنا شروع ہو جاتی ہے اور میرے رسول پاک تو وہ ہیں کہ جن کے جسم پر کبھی مکھھی نہیں بیٹھی آپ کی نفاقت اور لطافت کا عالم یہ کہ جواب آپ گلی سے گزر جاتے تو گلی معطر ہو جایا کرتی تھی میرے سرکار جس سے ہاتھ ملاتے تو کئی مہینے پہ اس کے ہاتھ کی خوشبو نہیں جایا کرتی تھی میرے آقا جس سے گرے ملتے میں زبانی گفتگو نہیں کر رہا مدارج نبوت اٹھا کر آپ شاہ الحق محبد دہلی کتاب مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کیسے میرے حبیب کے موٹ اور کرامات تھے اور آپ کہیں مر کر مٹی مل گئے الیاز بلّہ تو مر کر مٹین ملا ہوگا تو زندہ ہے ولہ رسول پاک زندہ ہے ان کے چاہنے والے زندہ ہے ان کے غلام زندہ ہے بالکل اسماعیل دہلوی صاحب جن کا یقیدہ ہے کہ انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے معذ اللہ یہ ان کا قیدہ اسلام کے خراب ہر خلاف ہے دعا فرمائیے اللہ ایسے غلی ذقیدے سے تمام مسلمانوں کو بات خوش حضرت ہے حضرت سلیمان صاحب نمبر پڑے سولہ مہینے ہو گئے میں اسماعیل دہلوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت کرتا ہوں گے کہاں گیا ان کا جسم پر یہ چیز منسوخ نہ ہوئی جنات قریب آتے اور دیکھتے اور ڈر جاتے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی کئی مہینے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ گویا کہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام دونوں کے بڑے خوشو اور حضو کے بھاری عبادت کرتے ہیں تو جنات ڈر رہے ہیں کہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گویا حضرتان ظاہری کے ساتھ موجود ہے اور ہم کام کرنا کیسے چھوڑ گئے اور قریب آتے در لگتا پھر چلے جاتے لیکن اللہ رب العزت کی یہ مسحت اور اس کی حکمت ہے کہ جب بیت المقدس کی تعمیر کا کام تقریبا مکمل ہو گیا اور اختتام کے قریب پہنچ گیا تو اس لاٹھی کے اندر جو ہے وہ دمک لگ گیا دمک نے لاٹھی کو پورا کھا لیا اور لاٹھی کو دیسی کھایا تو آپ کا جسم ہے افزا زمین کی طرف اور جناتوں نے دیکھا کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے اور وہ سارے کے سارے وہاں سے فرار ہو گئے لیکن بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی تو اس سرح مبارکہ کے اندر مفرین نے حضرت سلمان علیہ السلام کی واقعات کو بیان فرمائے ہیں انبیاء علیہ السلام کا جس اقدس قبر کے اندر صحیح تعلیم ہوتا ہے بے شمار حادث موجود ہے نبی یہ پاک کی عدیث سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھا کرو صحابی رسول نے عرض کی کہ حضور جب آپ کو قبر ایک کے اندر رکھ دیا جائے گا تب بھی آپ پر یہی کیفیت رہے گی سرکار نے کہا ہاں تب بھی مجھ پر درود پڑھنا اس لیے کہ ان اللہ ان اللہ اللہ حی کہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے اگر امبیا مر کر مٹی میں مل گیا ناول الرز اللہ کس حدیث کا مٹو نکالا اور جھوٹی حدیث زری لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا میں انٹرنیٹ پر تمام دنیا کے علماء دیوبند کو دعوت فکر دیتا ہوں اور اسماعیل دہلوی صاحب کے محتقدین کو دعوت فکر دیتا ہوں میرا ارادہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے صرف آپ کی ہدایت کا ہے میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ مجھے بتائیے حضرت طاشے نے کہاں فرمایا کہ سرکار جائیں قرآن کہ بڑ عولا قندہ تشورون کے جو نبی کے نام پر مرتے وہ زندہ ہوتا ہے تو جو نبی ہو اس کی حیات کا کیا درجہ ہوگا کیا مقام ہوگا اللہ اکبر اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ قریب کے علاقے کے اندر کہیں پر ختم قرآن ہوا اور ختنے قرآن کے اندر مطلب کہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک مبلک نے تقریر کی کہ قیامت کے دن بڑا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور حافظ قرآن سے کرے گا جبکہ نبی بھی نفسی نفسی میں ہوں گے نبی بھی گویا کہ پریشان ہوں گے اور مصیبت میں ہوں گے ماں بندہ تو میں نے ان سے کہا کہ قسم خدا کی اس وقت آپ پر ضروری تھا آپ پر یہ فرض تھا کہ اس مبلغ کو آپ پکڑتے اور اس کو کہتے اس بات کو ثابت کر کیونکہ اس وقت آپ یہ کہیں کہ بہت بڑے سید کے محل پر بنگلہ تھا تو سید تمہارے قبر میں نہیں آئے گا نبی کی تعلیم تمہارے قبر میں آئے گی تو تمہارا فرض یہ تھا کہ جس نے رسول کے خلاف بھوکا بکواس کی اس وقت تم اس کو پکڑتے اور احتجاؤ اپنا تعبیر ان کو برا کر لاؤ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک پر ایسی کیفیت ہوگی ماد اللہ رسول وہاں پر نوٹ لینا ہے اس کا بیٹا تو شباب کرے گا جس شیر سے نوٹ لینا ہے جس کے بیٹے نے قرآن ختم کیا ہے وہ تو شباب کرے گا رسولوں کی شان ماد اللہ یہ ہوگی کہ وہ افراد آرم میں ہوں گے وہ مصیبت کے عمل میں ہوگے ابلّہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں آپ اہل حق ہے الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کے نیچ پیش کی تھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اس وقت میرے نبی کی شان کیا ہوگی کیا عظمت کیا ہوگی ہاتھی چلتا ہے تو کچھ چیزیں اسے بھوکا کرتی ہے لیکن ہاتھی کے چلنے پر کچھ نہیں ہوتا بلا کشمی بلا کم میرے نبی کے مقام کو اللہ نے بڑی عروج فرمائی ہے یوں سمجھ لیجیے کہ سورج کی طرف اگر کوئی احمد چھوٹے تو وہ سورج کو نہیں منہ پر جا کر گرتا ہے تو میرے نبی کو تو اللہ نے بڑے درج عطا فرمائے کل قیامت پتا چل جائے گا کہ اس شیخ یا اس شیخ کے لاڈلے بیٹے نے تیری شپا کی ہے یا تو میرے نبی کی طرف آ رہا ہے قرآن مجید قرآن حمید کے درد سے میرے اپنی غم محض آپ کو قصہ سنانا نہیں ہوتا ہے آپ کے ذہن کی تربیت کرنی ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر سن رہے ہیں تو آپ پر بھی تبلیغ فرض ہو جاتی ہے کہ اللہ یا اللہ خلاف یہ اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف کسی کو بکواس کرتے ہوئے دیکھیں تو ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ کہ اس کو ہاتھ سے روکیں اور اگر وہ نہ کر سکیں برادری ناراض ہو جائے گی تو کم سے کم زبان سے روکیں اور زبان سے نہ ہو سکے تو کم سے کم ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ اس کو آپ دل میں برا جانے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہر شخص اتنی طاقت کا متحمل ہوتا ہے کہ اگر اس کے باپ کو, کو کوئی گالی دے تو بڑے سے بڑے کرنل اور جنرل سے وہ لڑائی لے لیتا ہے بنا کے جھگڑا مول لیتا ہے تو رسول پاک کے خلاف جب ایسی مغلدات کہیں بکی جائے تو کوشش کیجئے کہ اس فتنے کو آپ اپنے ہاتھ سے ختم کرے اگر حاصلہ ختم کرے تو ایسے امام ایسے مبلک کے لوگوں کو بچائیں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی جو ندی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف ایسی غلی زبان استعمال کرتا ہے اور شیخ صاحب سے لفافہ لینے کے لیے ان کی تعزیم میں اس قدر غرق ہو گیا کہ اس کا بیٹا تو سب کرے گا لیکن انبیاء کرام محد اللہ ماض اللہ ان پر یہ کیفیت ہوگی تو میرے عزیز یہ سوال میں نے اس لیے آپ کے لیے دہرایا ہے کہ یہ درد صرف آپ کی ذہنی شما کے لیے ہوتا ہے اور آپ کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ چل کر آگے رسول پاک کی محبت کی تبلیغ کریں کہ شاید کسی کا دل چوٹ کھا لے اور وہ عاشق رسول بن جائے نبی پاک سے محبت کرنے والا بن جائے صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بن جائے اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو آپ کے اعمال تو نہ بخشوا سکے لیکن آپ کی تبلیغ ضرور آپ کو بخشوا دے گی درست شریف ایک دفعہ پڑھ لیجیے ایک بات اور ہے جو آپ سے متعلق نہیں ویب سائٹ سے متعلق ہے میں نے سورہ یوسف کے اندر کیونکہ امریکہ سے سوال آیا ہے اس کا جواب میں چاہتا ہوں کہ الگ سے ریکارڈ کرنے کے بجائے دیا جائے امریکہ سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے درخت میں, میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا اور ساتھ میں اگر آپ کو یاد ہو آپ ریکارڈ موجود ہے اس کو سن سکتے ہیں اس لیے سجدہ کیا وہ سجدہ تعزیمی تھا اور اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا ہماری اس امت کے لیے سجدہ تعویمی حرام ہے کفر نہیں ہے پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی مزاروں پر سجدہ کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار اہل سنت نہیں اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ مارکیٹ میں اگر کوئی بھی طوطا مہینہ کی کہانی لکھے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں میں نے اعلیٰ حضرت خاضی میں بڑے لیے اور ہمارے جگر مسلم کو کا حوالہ پیش کیا کہ قبر پر سجدہ کرنے کے ہم قائل نہیں اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں سجدہ تاجین حرام ہے اور معبود سمجھ کر کسی کو سجدہ کرنا چاہے کفر ہے اللہ کے علاوہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے یہ بات بھی کہی کہ مزاروں کو چومنا نہیں چاہیے میں نے مزاروں کو چومنے حرام نہیں کہا تھا ٹھیک ہے میری پہلی بھی کیسی بات سن سکتے ہیں اب بھی سن سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں توجہ کے ساتھ بات کریں میں نے سجدہ کرنے کو حرام کہا اور ساتھ میں نے لفظ کہ اسی طرح مداروں کو چومنا ہم بہتر نہیں سمجھتے کیوں وہ بزرگ ہستی ہے اور ہمارے لبس کہاں قابل کہ ہم ان کو چم سکیں لیکن چومنا حرام نہیں ہے اگر کوئی چوم لیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا اگر کوئی چم لیتا ہو اس نے گنا قبیدہ نہیں کیا لیکن بحابہ یہ ہے ادب یہ ہے ادب یہ ہے. ہے کہ نہیں چومنا چاہیے تقویہ یہ ہے کہ نہیں چومنا چاہیے محبت کی بات ہے لیکن اگر کوئی چوم لیتا ہے تو وہ کفر نہیں ہے شرک نہیں ہے گناہ کبیرا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں پر وہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے قبر کے چومنے کو کفر کہا माँग اللہ معا اللہ تو ایسا سوال تو خیال تو کسی مسلمان کے دل میں نہیں گزر سکتا تو میرے عزیز میں آپ سے کہوں گا میری وہ دوبارہ ریکارڈنگ آپ سنیں اس میں انشاءاللہ کوئی ایسا لفظ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں میں نے مزار کو چومنے کو کفر کہا ہو ہاں مزار کو سجدہ کرنے کو ہم نے حرام کہا ہے کفر اس کو بھی نہیں کہا جبکہ سجدہ تعظیمی ہو اور ہم نے ساتھ میں ان لوگوں کا بھی رد کیا کہ اگر کوئی مزار کو سجدہ کرتا ہے تو اس کو آپ منہ پھٹ کر کافر مت کر دیا کرو کیونکہ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ رسول کو دل کی بات کی خبر نہیں تو تمہیں کیا پتا کہ وہ مزار کو سجا کر رہا ہے وہ خدا سمجھ کے بالکل سمجھ کے کر رہا ہے اگر وہ بزرگ سمجھ کے کر رہا ہے تم نے اس کو کاغر کہہ دیا تو یہ کم تمہاری طرف لوٹے گا یہ کمبھ تمہاری طرف لوٹے گا کیونکہ وہ کاغر نہیں تھا تم نے اس کو کافر کہہ دیا پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے یہ بھی کہا کہ بغداد شریف میں جب میں گیا تو کسرا کا محل جو چٹک گیا تھا وہ سرکار کا عظیم معاوضہ ہے تو گیا کہ وہاں پر ہم نے بوسا لیا سرکار کے معاذات کی جگہ پر تو گیا کہ آپ نے وہاں پر چمنے کا جواب کہا اور یہاں پر مدار کا تو میرے عزیز میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مزار کے چومنے کا مسئلہ اور ہے دیگر اور چیزوں کے چومنے کا مسئلہ اور ہے لیکن چومنا حرام نہیں ہے بنائے کبیرہ نہیں ہے حرام میں نے جس کو کہا بنائے کبیرہ جس کو کہا گیا ہے وہ ہے قبروں کو سجدہ کرنا ورنہ چومنے پر بے شمار حدیثیں ہیں کئی حدیثیں موجود ہیں جب حضرت فاطمہ سرکار کے گھر تشریف لاتی بدی اللہ عالا تو سرکار اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور ان کے ہاتھ کو بوسا دیتی اور سرکار کے مدد کے فاطمہ کے پاس جاتے تو وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو کر سرکار کی تعظیم کرتی سکھ کرتی اور سرکار کے ہاتھ کو بوسا دیتی اسی طرح بخاری اور دیگر کتابوں موجود ہے سرکار کے پاس ایک لشکر آیا بولنے چومنے میں جھکنا پڑتا ہے ہم نے تو خالی جھکنا منع ہے اگر کسی رست جھکا جائے چومنے کی نیت سے تو جائز ہے کیونکہ ہمارے سیبے کی سب سے مث کتاب فتح عالمگیری ہے اس میں یہ لکھا کہ اگر وقت کا حاکم بہت نیک ہو امیر امیر الومیر ہو بہت بڑا عالم ہو تو اس سے پاؤ چومنے بھی جائز ہے اس کا استدار کہاں سے ہے اس کا استعدار سرکار کی حدیث ہے سرکار کے پاس ایک وقت آیا اور وہ نے کہا کہ حضور ہماری یہ خواہش ہے ہم آپ کے پاؤں چننا چاہتے ہیں تو انہوں نے سرکار کے پاؤں چنے اب ظاہر سی بات ہے سرکار کے پاؤں کو بوسا دیا ہوگا تو جھکے ہوں گے نا جھکے ہو گے بوسا دیا سرکار کے پاؤں کو تو یہ تعظیم ہے عبادت نہیں ہے اسی لیے ہمارے اسکے کی مسلم کتاب ہے فتح عالمگیری اس میں بھی مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایک عالم دین ہو ایک بزرگ عالم ہو یا وقت کا بادشاہ ہو اور نیک ہو سارے ہو دین کو اسی طرف پر چلا رہا ہو جو چلانے کا طریقہ ہے اسلام کا طریقہ ہے تو اس کی تعظیم میں اس کی بزرگی میں اس کے تقبے پر اس کے معیار پر اس کی بلندی پر اس کے پاؤں کو چومنا جائز ہے حرام نہیں ہے بلکہ یہ تازیم کی گویا کے علامت ہے اسی طرح شباہ کے اندر میں موجود ہے کہ جب حضرت عبداللہ, عبداللہ،, عبداللہ، عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے فرکار علی سلاسلام کے منبر شریف کو گویا کہ اچھی طرح سے اس کا مسا کرتے اور جو دھول ہاتھ پر لگ جاتی اس کو اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے تو یہ ساری علامتیں تازیم کی ہوتی ہے تو میں پھر کہوں گا کہ چومنا قبر کا مسئلہ اور ہے غیر قبر کو چومنا اور ہے قبر کے چومنا یہ ہے کہ بہتر ہے بہتر ہے نہ چما جائے لیکن قبر کو اگر کوئی چوم بھی لیتا ہے تو گناہ کبیرہ نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے کیونکہ سجیدہ تعظیمی ہماری امت کے اندر حرام ہے تھانوی صاحب نے بھی ایسی بے شمار مثالیں چومنے پر پیش کی ہے انشاءاللہ شاء کبھی وقت مہیا ہوا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دعا فرمائیے جس صاحب کے سوال کا ہم نے جواب دیا اللہ ان کو تشسی عطا فرمائے اور ان کے ذوق کی ہم داغ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان تو الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے اور الحمدللہ یہاں پر تو ذوق ہے میں آپ کے سوال کرنے پر بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ نے اتنی دور سے علم دین کے لیے آپ نے ای میل کیا اور میں آپ کو دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دل کو آپ کے سینے کو علم کے لیے کھول دے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور جتنے ہم آپ پر سن رہے ہیں اور علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کے قم کے اوقات کے تو مولا کریم انہیں عطا فرمائے اور جتنے سامعین جو یہاں پر ہیں اور جو باہر ہیں سن رہے ہیں مولائے کریم اس قرآن کی برکت سے اور پاک کے جو شب و روز ہم فضائل بطان کے بتانگ بیان کرتے ہیں ان احادیث کے برکت سے مولا کریم مولا کریم ان کے تمام مقاصد حسنہ کو اپنی بارگاہ مشرق مقبولیت عطا فرما خاتمہ بال خیر فرما بدینوں کی بدینی سے ہمیں محفوظ فرما حافظوں کے حسب سے ہمیں محفوظ فرما ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما منافقوں کے نکاح سے ہمیں محفوظ فرما شریروں کی شر سے ہمیں محفوظ فرما با ادب لوگوں کے ساتھ وابستگی نسی فرما مولائے کریم تیرے نیک بندوں سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیقت فرما ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما ان کے ساتھ جنت میں ان کا پڑوسی بنا مولائے کریم یہ ساری باتیں تیری قدرت سے بعید نہیں تو لکھنے پر قادر ہے تو قادر مطلق ہے ہم گناہ کی یہ خواہشیں اپنے حبیب کا تو فیل مولائے کریم ہمارے حق میں لکھ دے اور مولائے کریم مولائے کریم جنت میں سرکار کا پڑوستا فرما ہاطمہ بل خیر نصیح فرما کل قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیح فرما شفاعت نصیح فرما ربی شرح لی فدری وييسر لي امري وييسر لي امري وييسر لي امري وحل العقده من لساني وحل العقده من, من يفقه قولي امين بجاه النبي الجليل كريم صلى الله تعالى عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين